رب صورت تین بل انشراء انسان کامل کے فضائل کے بعد انسان متلاق کے فضائل انسان کامل کون تھے حضور تھے نبی کریں خلاصہ فطرت انسان کا بیان من قیامت پر زاجر بسم اللہ الرحمٰین ب زیتون متور سینیر میرے محترام یہ انسان کامل کا بیان تھا نا حضور کیا ہے اب متلاق انسان کی بات ہو رہی ہے لقد خلق نال انسان پی آسان قسم ہے انجیر کی ذکر شواہد لکھو جی ذکر شواہد قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی یہ تو کھاتے ہو انجیر بھی زیتون بھی اور قسم ہے تور سینین کی تور پہاڑ ہے وہ سینین اس لیے کہا گیا کہ وادی سینا ہے وہاں ساتھ اس کے اس کو وادی سینا بھی کہتے ہیں اور وادی سینین بھی کہتے ہیں دونوں کہتے ہیں سمجھے دیتا۔ میرے محترم عام حضرات تو یہی مانا کرتے ہیں کہ تین بمانے کا انجیر اور زیتون زیتون یہ پھل ہیں میں بھی قید ہوں یہ بھی مانے ٹھیک ہے میں غلط نہیں کہتا لیکن میرا رجحان ایک اور معنی کی طرف ہے غور فرمائیے تین او الج اللہ جی دمش تین وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر کون قائم ہے دمشق دمشق کا شار قائم ہے اس پہاڑ کا نام کیا ہے تین سمجھے کوئی انجیر وہاں ہوتے ہوں گے اس کے تین آپ گیا۔ و بل الجبل جی الح بیت المقدس بیت المقدس کے پہاڑ کا نام کیا ہے جی زیتوں کال قطا داظل مانا بلائے متہ لما بادہ تفصیر خرطبی کا حوالہ ہے ذرا میرے محترم غور کرو کہ تور سینین دراختا یہ پہاڑ ہے جب تور سینین پہاڑ ہے تو یہ دو بھی کا ہیں جب ہے یقین پہاڑ ہیں موجود وہاں تو تین بھی پہاڑ ہے دمش کا پہاڑ اور زیتون بھی پہاڑ ہے بیت المقدس والا پہاڑ تو قسم ہے کس پہاڑ کی جس کا نام تین ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے تو یہ دلیل نقلی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام سے قسم ہے زیتون کی یہ کون سا پہاڑ بیت المقدس والا جہاں عیساریہ السلام رہتے تھے تو یہ دلیل نقلی ہوگی کیسے وہی صحلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے وہ تور یہ دلیل نکلی کیس سے ہے بتاؤ من علیہ السلام سے وہ ہاض ال یہ کیسے ہو گیا حضور ہاں یہ دلیل واہج لکھ لو بھائی جب تور بھی پہاڑ ہے یہ ایک مقام ہے نا یہ ہاض ال یہ مکے کا شہر جو ہے وہ بھی تو پہاڑ ہے نا وہاں وہ بھی مقام ہے یا درخت ہے جب وہ دو مقام ہے تور بھی تو بلاد بھی یہی مقام لو اور براد لو میرا رجحان اس طرف ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے اس کو میں غلط نہیں کہتا وہ بھی علماء عالین کا ہے تو دلیل نکلی ابراہیم علیہ السلام سے عیسی علیہ السلام سے موسی علیہ السلام سے دلیل وہ یہ سارے دلالت کرتے ہیں کہ لقد خلق کلن انشان فی پی تقویم یہ جواب قسم ہے جواب قسم اور فطرت انسان کا بیان جواب قسم اور فطرت انسان کا بیان البتہ تحقیق کی پیدا کیا ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں فی آسان تقریم کا نالوں کو خوبصورت سانچا ہم نے انسان کو ڈھالا ہے خوبصورت سانچے میں بھائی سانچے ہوتے ہیں نا سناروں کے پاس تو اس کے اندر زیورات بناتے ہیں تو جس طرح سانچا اچھا ہوگا زیور بھی کا بنتا ہے اچھا ہی بنتا ہے زیور ڈھال دیتے ہیں سونے کو چاندی کو ڈھال دیتے ہیں اب بتاؤ کہ ہم جتنی انسان ہیں ہمارا جو سانچا ہے نا وہ خوبصورت سانچہ ہے یا نہیں دیکھو ہمارا سر اوپر ہے کان ہے ناک ہے رخسارے ہیں ہاتھوں کا توازن ہے پاؤں ہیں تو دیکھو انسان کا ایسا بہترین سانچہ ہے کہ اور جانوروں کا ایسا سانچہ نہیں ہے اور دوسرا معنی یوں بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے انسان ایسا خوبصورت ہے کہ سورج بھی نہیں مقابلہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ چاند بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس کے ساتھ کبھی کوئی آدمی سورج پہ عاشق ہوا ہے چاند پہ عاشق ہوا ہے اگر وہ حسین ہوتے آپ سے زیادہ تو کوئی عاشق ہو جاتا نہ سورج کی آنکھیں ہیں نہ ناک ہے نہ کولیاں کولا گل ہے ہاں؟ تو نہ اس کے لب ہیں نہ سورج مسکراتا ہے نہ سورج ناز کرتا ہے کوئی چیز ہی نہیں سورج چاند کے اندر یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے اندر موجود ہیں تو اب یقین آ گیا کہ انسان کو اللہ تعالی نے بہترین صورت دی ہے ایک واقعہ ہوا تھا منصور عباسی کے دور میں اس کا ایک وزیر تھا عیسیٰ بن موسیٰ اس کی عورت بڑی حسین جمیل تھی اور رات کو عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور عورت کو کہتا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھ کو تلا عورت میکے کے چلی گئی ناراض ہو کے کہ میں چاند سے زیادہ حسین تھوڑی ہوں چاند تو ساری دنیا کو چمکا رہا ہے میں تھوڑی چمکا رہی ہوں او جی میکے چلی گئی رات کو وزیر صاحب پریشان صوبا کو گئے منصور عباسی کے دربار میں کہ مجھ سے یہ حرکت ہو گئی منصور نے علماء کو بلایا ہر عالم نے یہی فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی لیکن امام ابو پر احمد اللہ علیہ خود نہیں تھے ان کا شاگرد بیٹھا تھا اس نے کہا کوئی طلاق نہیں آئی کیسے طلاق نہیں آئی اس نے یہ آیت پڑھی لقت خلق انسان اپنی آسن ہے تقویم قرآن کہتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ حسین ہے وہ عورت حسین ہے سب سے زیادہ چاند سے بھی زیادہ لے تو اللہ نے آپ کو حسن جمال سے نوازا ہے لہذا اس حسن کا شکریہ ادا کریں اس کی لاج رکھیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے فرما برداری کریں دیکھو جی یقینی بات ہے کہ پیدا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر اچھا جی آگے دو مانے ہیں سم ردت ناسل صاحم پھر یہی انسان جب ایمان نہیں لاتا اللہ کا فرما بردار نہیں بنتا تو ہم اس انسان کو دوستیوں کے اندر ڈال دیتے ہیں دو کے نچلے طبقے کے اندر آگے سمجھ یا نہیں اپنی خوبصورتی کا لحاظ نہیں کرتا اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسفل سا میں چلا گیا نہیں چلا گیا سمن ددنا صاحب پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو نچلوں سے نیچے نچلوں سے کیا نیچے یہ صاف کہتے ہیں جانوروں کو الا کا کل انام بال ہوم اگل یہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے وہ جانور دو دخ میں جائیں گے یہ دو دخ کا ادن بنے گا تو سافلین سے بھی اسفل ہو گیا جانوروں سے بدتر دو دکھ میں اپنے آپ کو ڈال دیا اپنے حسن سورت کی لاز نہ رکھی نمبر ایک جی نمبر دو یہ ہے کہ انسان بڑا خوبصورت ہے لیکن جب اس کی جوانی ہے تو خوبصورتی پہ ناز کرتا ہے جب بوڑھا پا جاتا ہے نا بہت بوڑھا ہو گیا چل نہیں سکتا ہر وقت کھنگار کھنگار او اہ او کرتا رہتا ہے کوئی آدمی قریب تک نہیں جاتا بیٹے بھی اس کے ساتھ پورا طبافک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پر میں دیکھو یہ اسفل صاف بن گیا یہ جانور بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی دودھ دیتی ہے گائے بکری دودھ دیتا ہے یہ تو کسی کام کا نہ رہا اس لیے جانور کو ذیبے کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چمڑا چمڑا حاصل ہو جاتا ہے نا چلو دنیادار گوشت نہیں کھاتے غریب بڈھے جانور کا گوشت بھی کھاتے ہیں جانور بھی کسی کا ہوتا ہے جانور سے بخار یہ پھر لوٹا دیا ہم نے جانوروں سے بھی نیچے اس کو یہ دونوں معنی سمجھ آئے آگے فرمائے الزین آ منو ہاں اپنے حسن کی لاج رکھو مگر جو لوگ ایمان لائے عمل کی اچھے ان کے لیے سوا بغیر مکتوب انتہا ہما یقز کا زجر ہے پس کون سی چیز جٹلاتی ہے تجھ کو انسان بعد اس کے کون سی چیز جٹلاتی نا مقذب بنا رہی ہے یہ لکھ لو یہ انسان کافر جو ہے یہ روز جزا کا مقذب ہے یا نہیں روز جزا کے کیا من قیامت کا مقذب ہے نا تو یہی اللہ نے فرمایا کون سی چیز مقذب بنا رہی ہے تجھ کو بعد اس کے ساتھ قیامت کے یعنی دن جدا کے کیا نہیں اللہ تعالی احکم الحاکمین اس کی دربار میں تو نے جانا ہے لہذا مقزم نہ من قیامت کا یہ جی کیا تھا فطرت انسان بیان کی گئی کہ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا اب انسان جو بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تربیت کرنی ہے یا نہیں کرنی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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائی کرام کے اسلحی بیانات ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام